باب الخطب اے ایامنا ما فباد خطبے کی فائیاب المنا کے ایام منا اچکم منا تفائی کی دی مشہور دیو رضی رکھیں داختر حاصل دارے اندل امام الخطبات ف الحج صلاة خطاب چاہتا خطبیتا حج نیسا بیگی ناغذری دی یو پوام دل حجیبانی خطبا دا خطبتا دل حج نیسا دیر فارج خطیب پاگئی کی احکام دلو دل یا پاسم رضبانی پر ریجی گی دو احرام احکام دلتلو دل احکام چیدا بیانکی او پوام دنہ ہم دل حجی چکم پا رفاپ پیرشی پاگئی کی احکام دو پو پا دارنگیدم زلیпеди وک ادار روان دی یا بیان کی ننه ہم زنا الحمد صل او نو سفر مخاطباد یولسم دل حجی یوم زل حجی ایو یولسم ننه ہم دل حجی ایو نو سفر دل حجی کی درم بیان کی وم نہم یولسم دفتر دورہ لشریاکم کی نبی ندم دار قبله موعز فریدی عب نباسے اور دروازت اللہ میں بات دروازت جائے پہنے بزین یا قبی عربات لفضہ یا امینان اللہ تطبیق دعا ذکر کی چیزی زکر اس سے ترادن دے اور دریل پہ دیبانی جسنگ چیزو خطبی دارا بل اتفاق قدر اس تعبیر قدر سے شوئے دے خط تو خطبت ہی عمرنا دا اس تعبیر قدر شریف اگر چیزاں خطبشی حناتی دکر کی چیزاں خطبہ خضام تو خطبت الحجنہ خدا خدا ردا حیات ادنا رب عرفات کی. جو دا, دا, عرفات دا, دا شروع دی حرام مستخردی شہر دخل کوئی <Theican> <Theelu Oops |fr|> معروز ہیں کم احکام سے تفہ تا کہ بلا نا معروز اور قالینابا ولن بنو الذين كذلك لا ما دي بالدا کے نا الا طرف نبی علیہ الصلوۃ ان دماكم مباركم مارادكم مالک محرمن فخرن تجو میكم هذا داو ست نے ماتا فربند وشایدن فكارث اور سے ابن بن یا دا دال فربند وشاید الغائب لا ترجو بادی اورا نعمت مراد مراد یا معلوم کی تار معلوم کی جب آپ کی دیو جواب چاول یا بگاڑی اللہ میں اللہ کام کور سبزی کی تقریر مرا تقریر تبديد او دعوات ضرينه ذلك ايديش كلكل ربا كلكل ما بالنف جاءت هذه او عام من سامن تهفظ الكون قال سامينا جاءت في ما بعده يقولا ترجع بالكفر يا ربون ذكروا قالوا وياتى محمد بن سنان بن جار اكبرنا اه نعم رواه عبد الله بن مرونه شروق انبيان قال اني النبي سيدنا من هذا ايام هذا قال قال الله ورسوله قال فانا هذا يوم الحرام نبا الذين قالوا الله ورسوله قال هذا الحرام قال الذين ينادوا تخریف کرو مینا خود مینا ظاہر زمان زمان او مقام دل دا وقت وقت کی. زمان او مقام وقت جے او نور کی وقت جمراتا <resonate blues> حج لهذا يحدث بهذا الحديث المذكور ما راى حدث له هذا الحديث المذكور او قال وقال ذلك وجاء قال هذا يوم الحج الاكبر داورتكم راضي يوم النحر ذا ذا يوم الحج الاكبر هذا مشهر يوم النحر هذا يوم يوم الحج الاكبر ادا حج يوم الحج الاكبر في ذلك خلاف يوم النحر كذلك يوم عرفه كثر طول ايام الحج الذي زعما يوم النحر الحج الاكبر تريد اور حج اظہر ہمرازہ جہاز اکبر اور حج اظہر آگاہ ہمراز اللہم سوائے چاہتا ہے کہ خرورا ہے اللہم شکر ودہ الناساں رسکت واغیر سلام نے حج کی دخل کونا جو جنہاں قالوا حجت الوداعوں نبی اسلام نے تاخر کیا کرد کی جو جا کہ جیسے چیزاں مقام کی بھی ملاقات ہونا چیزاں جماعت جیسے حضرت نشما اور جو جاں دعوی جب بین اجام تشریخ سلطہ رسلہ گلے و آخرین سلطہ سورت غرام کریم سورت نصر دے رکڑوں بے سورت تو سورت اکرام کی سورت سورت تو سورت اکرام کی سورت نصر دے زا رسول اللہ اوضاق و ایام تلالی تشریف کر آئے عوضی کی, کی موت جناب رسول اللہ, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبداللہ بن عباس رہو احاضا عجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَبِيَّكَ سَلَامٌ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَلَكِنْ جِئْتَ سَاوِقٌ قُرَأَةَ ذَكَرَ مَقْصَدَ أَغَضَّ الصَّالِحَ حَيَاةَ وَرَشَ جَرَيَتْ النَّاخِرُ فُونَ فِي النَّاءِ فَجَاءَ رَبِّ وَجَنَّتَ كِسُرَتَم سُورَةُ الْوِدَاعِ لِكِي تِلْكَ سَكَرَ سَكَرَ تِلْكَ دِينُ سُورَةُ الْوِدَاعِ لِكِي حَتَّى حَجَّتَ لِلَّهِ وَذَكَرَ لِكِي ذِكْرُ الْكَرِيمِ آتِي بِالْإِسْلَامِ كِذَالِيْنَ دے کی قلب کی زمان بے مقام ملاقات کے نور, دا علاور سا نور دو جن جن دا حفاظت دا ساماندن ان <سؤال> نبی تو صاحب سے کایا او غیروں میں مت کھلی علمنا شفتی رولے جی اصحاب سے کہیں نہ کم نگران جی دس پاوے تو وہ یا غیر دینے میں کتنور آلا مریض شو ام محافظن قلما تا کی لیے میں نا مستلا باش کا باقی کر کی جدا وہ اصحاب سے <سؤال> کاؤ کرے مختص سے جدا ملفظ عامری اور دا کتاب سے قید اباص سیداں سے جدا عام دے اور بن پرم قلدار نے کہ کتو جدا صاحب سے قری فر فر تجویش تھا نور اصحاب لاضا بیمار دے بیماری دے رمیر جمیر جمالی بکار بعد بعد اور او او جائز دے وقت مسنون دے. دا دا فلحاو سلام. دا پورس بانے وقت, وقت مصنوع نہ اور با با کی دا دا او امام مالک امام اب ہنپا احمد ابن یہ وقت جائزہ دے وقت مس وقت جائزہ مسنونا شمس دے اور صوری اور رقائی ذکر کی جن سرنا قبلت روح شمس رمی وقت جائزہ امتنا دے انتہا فلاحاصرہ وقت جائزہ منتہی دے الى الزوان الزوان لبات اے مغرب دا دے انتہا فلاحاصر وقت جائزہ بلا کرائیتن اور مغرب نا تردت روح الفجر فای دا وقت جائزہ دے خوی مال کرائیت اور کم بعد اے امان نحر دا کہا قبل بے دبر مسلامانی قبل کا قبل لیکن بعض تشدید بہاروگرانی منگارے تمہارا چنتا مصنوع تھی رام امام کا دامی پر میں فا وقت تر محمد جن محمد مزرح مزرح مقام ان با ان بابر من بابا رو ہر جنوری دادی کی گیمانی اعظم نے جو سےادہ خانہ بل ممدودہ مشرے اعظم کا اللہ کا مقام تجھورم اعظم کا اللہ جو اندرہ مقام دا ہا شطر میں مراد نبی علیہ السلام جب عام نزول سرم کش ہوئی دتھ اسی کو چہ کام در میں تو طریق نکلتی او آبا سوال مفصل در اندرہ ہے سورۃ البقرہ کا رب اللہ کا اللہ نے فرمایا جنت جانا دشن لاو یا دا بابرے میں جمارے جانا ہے دا کیفتو داور مک بڑا شیتان بہر تھا اور مکی یار میں با یساری مار جان میں ساتھ تو مینا یمینی میرے یمینی طرف کو رما دسبان او گٹوان وقاف وقاف کدر ملجند لا درے کلا کر با و جارو پی ساری بیت مائل جسات ترتن کلا فند وے وے ہوتا ہے جناب adamat kana jabat hota hai aur imam Ibrahim ne tarmaaron yadiyan Allah ka maan liya to paraya niyan pe pura bisham ha الحدثت سب الله اكبر وكبروا مع كل حسات تدبير ہوئی ظاہر کی طرح قال المردا پیر روان تھے زہر عمر فرمایا تصور ہو گئے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بیات السلامات نے ان کو یاد کرنا لازم اور اللہ حاجات معزز لحدان کی ویرے في البقره وسوره التي يذكر في ال عمران الذات دوسرے کے بقرہ سورۃ آل عمران سورۃ النساء سیدے ان ذات میں لکھتے ہیں جہجات بعد جہاد نے کہا مثلا ہے کہ ذات لا تین سورۃ البقرہ دیکھ ہمارا یہ واضح ہے یا قلۃ النساء لكم مشرکین بممالک من کوئی یہ ہے سورۃ البقرہ دو ماہ ہو تھا پر اس کا اشارہ میں نے تیزیہ بحثیت میں نا جائز تھا اور حجاز نے انکار کر اور دیوجن ذات قل اور سورۃ النبی سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ جیسا جائزہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم حضر صلی اللہ علیہ رب ردنا على الحجاج اچتا ہے تکرلت دورت سے رجاء سورت اللہی دوس کرو فینا بلکی سورت اللہ ساتھ دورت کو کرا ایزا فرصدہ اطلاق جائز دے اوہ ترجم اطلبہ پر دیکھے دے دفتر مطلبہ قانبہ ابن عصود حین العمل جمرتا عقبہ نا فسطن الوالیہ عطا ازا خاضا بشجرہ قرچ مطام تجانب داغینہ اعتراض رہا جانب, جانب مقابل داغینہ اعتراض اتیتھا من عرفھا مقصد دار قرچہ مشاءۃ قابل قرچہ مشاءۃ ذرا آت جانب داغے تو فرمایا صبح ایسے ہے نکوبر وتر جمعۃ الباب دار فرمایا صبح ایسے ہے نکوبر ما کل احسان ثم قال منها ھنا والذی لا قام الذی ودرثے نبی علیہ السلام ودر علیہ ذرپا سورۃ البقرہ اگر تھا فلو حضرت سے کہ ہم حج اگے کہ سورۃ الَّتِی یُذْكَرُ بِهَا بقرہ نذر اذن داج ہے ما مر ما جامع الا قوالہ و لم یقف قالوا ابن امرنا النبي الاسلام دا تری جمعی دی جو اور جو مریو دا تھا جمرہ سینسا و دریدل سنت کی دعا سنت ہے بالکذی اللہ کرس فی ابا مناقت و جمرۃ الاکبیر سے و زیدہ مشری امدعات ولم یقف داجو سجدہ نبوی قبلہlaravel میتے فورے دراگے سین حاضر ثابتن او دادی مسند ک نبی رسالے سندے او درے قالو ابن مرغوان نے کہی دا درین دلی معلومات ذکر کی اور کو سے روات کے میں مثال ذکر کی صلی اللہ علیہ وسلم دا اسما اس کلج سروی الجامعتیں جمر دین مراد جمر اول اور جمر وسط یقوم مستقبل قبلہ و یسہرو شام بار دیتا ہموارے ہمار دے مقام کے لیے نوکانی جمران خیفتا علا اس لكل لحظات ثم تقدم حتى, حتى الى 11 جمري وشيو استتام جمرو برا وين يتقدم بوان شدف المكان حتى روان بشكل طرف برا يتقدم روان بشكل طرف حتى يصل الى نظرا ينزل الى الساحل تكون بشو حموار دیتا ويقوم حموار دیتا برا ويقوم مستقبل قبل مثل بازار او دابل جبل صاحب وزر دا او وزر مخامق ، فیقومت فبیئی لانا اوبد ساعت و تونم اگذار نبازید کر که فا قدر دا سورتی بخرب آنی بازید کر که فا قدر دا سورتی بخرب آنی عبداللہ جنب آبازا فا قدر دا سورتی بخرب آنی بی ایرنا حاصل چی دلی فا ستا حدیث تمرا انسان وزر کی اوبد او کنانوی او, او دا مسنون دی او دا, دا مسنون پتر سا واجب نید پتر سا شئی نید صندر आउ के चरित्र के उत वो नजरे ज जाय वालाला यो तैमो आउ यो हरि पदाम या बस तांवर कई याबा फैसला रही इदा वा हादा औला और جمهور को निबान ला छ्या रहे क जंतर क्यों कने तो आ उ तो सुदा सुंगारी के मा से देव सरे ज जवदा न तोलम दामन वे आ हुता ना नितर सुंगारी के वजह से्याने तेचार से यो सले उठा पडे मिदां बार ज्याम प्रभुगण वाल मजा ओबज रे पडे मिदां बारे बेदा गाना जूर खुदा का मंडेरा मंडेओ ना فیقونا دا مسلوس دے فلکین کاؤک ترکی اوکی نتو شیندرہ جمیگی سما یدعو فیقو متحرون یدعو اے رفعو دار باب رفع اے دام صابت تا اندار جمہور دعا رکھول یدین سیدہ وائی امام عارق امام عارق رکھول یدین ابدا ابدا منزلہ دار گلوٹ ذکر کئی کہ سواد امام عارق نبال چاہ جاہب دیسان لکھولی ترک فیقوان کا ذا سر مسکرрост رو ہے تمہیں افتحانہ جو آپ کے حسل وقتوں کو ذا وفر جعل jamais اخت verlier بو سر و incidentے لو Selvinا کا انت Lux invention کاریٰ، و�فر کم我們 ثبوت اگرام تمہارíllیں وانتظيف رغم لذا وسر تمہاری asks اسے رغمات اور چاہتاں جو سر تمہاریتم اجتے ہیں جو خسالam درس اقبہ جو خسل اللہ لکھتے ہیں جتا یا جنر کہ اگر اعلان دی نبی علیہ السلام داصل تابعات کرے کہ میں سال میں جنیو کو تو حضرت جمرات دا کو ڈیسن دی ذکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی صلی اللہ علیہ وسلم دا سن دار سی سونا ودی اعزاز بلی ولا تفعند ثم يمترفوا يقولوا ان قد قال كه ذا جمرين اذ ليس على المسجد كيفنا والوسع اكبر واذ ذكرت فذكرت ثلاث سنات صرف سوری کیا جی جو او تو کی جو بر او رسول ان بخاری قال الظوری آخر کی گورا قال الظوری سمیت السال میں عبداللہ وحدث ومثل حضا لا يسیر متصلت <تصفح> فقود بطار سے جب آخرت حضیث کی لا يسیر متصلت ذکا بمثلہی ویدفعین ذا حضیثی نے بمثل حضا حفظ وحضا غریب من القرمانی ایسا غربی تیسرے لیدار اذا آپ حضیثی نے ذکر لکھنا مقصد حضیثی نے دائر انتقا حضیث را مراد آخری بلد محمد الكريم التهاوي يوم حديث الذكر بسبب الذكر كيف برسل لاغستاني سمي لكنا بمثله ولحيه بمثله ونعمه او كل حديثنا طوي ذا مسنوي امر نمروي البتني من سيه نحوي كطرف الذكر قالوا جاء بما نهي كي تعال دار التهاب فرمى قالوا سيه كي التهاب في لفظ وارد اكل احراب مال اخر سمي نظام يلا فلانا دورا دلاتی کالیا ماتی منی آرمیا دابا تینو کادر کلا مارم ما دهاک د ماتک د الله او کاو نو کپل کلا د هدا یا ان اروام به صدا راتی بازا استعمال یہ محذور بالاحرام و لا با با با جائز الا للنساء سوال النساء اذا ناجز وهذا مسند الجمهور وهذا مسند البخاری امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ذکر چیز تھی وہ دے سوچئے کہ با میں تو مقدمات خدا نے دی چیز سے مقدمات ترجمان دے لگا کوئی چیز جماعات امر قدا جان سے سریع ہسرع سریع ہے مگر لیکن دی وجہ نہ چیز جمهور دا کہ کے پہلے بات نہیں تنسی بارے ما فريق الذين يلبسون الفارش به في هذه الاثناء بانين ذاتيونه ياتي لها حين احرمه ولحله حين احرم حين اراد الاحرام ماذا اسلتي احرام بالطيب الاحرام تنبا آر القشمين اراد الاحرام عند احرام ترى नमस्ते حين احرم حين اراد الاحرام ولحله بالفرض الذي اصلي فاحرام کی بہن دی رازی دہرہ جدا حدني كل تصريح الذي يخرج لنا حلنا مرات حل بلفان اذن احرام مرات اراده الاحرام فامال راحين احرم حين اراده الاحرام ولحله بالفرا او حين ذ فعلت ارادهن يحيين اراده الحل اراده هذه كني يحل يوم اراده حل بلفان متعشيش حظ حل صمت على شيء في اراده كنباي بيقول بيقول اذا احرمانا مرات اراض الاحرام او جا حل بالفین مرات دے حین احض لا حین احض لا بالفین قد لا ایتوها و بسطس اید احنا خلال صدا سے اوضا فرم قدیم والا خلال صوری کریزی اور اراد قوار چاہبار جسوں کے دیستی فاسی لکھ عبداللہ عن مرد دے صحابوں کی عبداللہ عن مرد منوئی اور نور جمہور ایمام سراسو جمہور صحابو متزادی مکی متیری ذو طالب ہے اس لیے لوانی گی وطن تھا نبی وقت اپ کی لیے تھا بے واد واجب دا واجب دے تقرراتی چیز بن دان را جو قدم لازم بات ہے دوستو دم لازمی ہے دا, جی لا دا واجب دے اور یا ظلی محرم تک دے اے باو ثابت مارے تکے دا, دا, دا, محور مستق دا ما سنت رکن جو محرم صدر ہے عمر الناس دا تدریج وجود ہے عمر الناس عيكون اخر عزم بالبيت امر جو خلقتا چاہتا ہے ملاقات سے عهد ملاقات ملاقات بالتوا پرات تو आखिरी ने مناقشه ادیبیت الله سوی الا انه خوف بهان های مبدل حاجیه بین نشده درقی بره دهان جی ما چراغی متوا پیدان سری قر در وقت سنی ناروان هراندازه ناظمی پریاور براناد نیوابن انا در بحار انا قدرانن سیمولیکن ادا دون نبی صلی الله علیه و و علیه و انجا ما قرعه رغده بالمحرسب دیو دشن ساعت المحرسب مقام کی قصر رسم ثلاثه اشواذی مرجمری ذکر فجار سمشتری راغیتا کوکوا او پای کتاب ذنوب منافسن منافسن بعدشان نش دل محاسب دي دي حسابم وي دي تخيف دي تطحم وي دي تبرهام لاغرض من دي دي تو به سورش پترم به طلاباني فتاف بهي دا تا به ودا تنم تبال فتاف بهي تا به ودا دا بهنده الله جفرت تنكونن درو دي هلالن تنطره تننات النبي صلى الله باو نے دادہ بیمار رہ دمرہ بہرمہ پا کنے دوا فائدہ کڑی نہ ہجو دوا فائدہ نکڑے یہ سارے دن ضروری دی ضروری مصطفی داہلی نہ چے سارے دن ضروری دی یہ فائدہ من دوا فائدہ ہن تے دوا پھر کلی بے شک چرے دوا فائدہ نہ کہ بیمار رہن تاریخ وا کہ پھا کے شو دوا بھی پھا سوجی او کہ دوا بھی پیو کو دا بعد میں رہلا دوا پیداتے سارے دن ضروری نے دی اصل واقعہ دو سفیر محمد افضل اللہ باو نے دادہ اللہ اور شخص سا یوز طریقے سے بیان رہا ہوں اور ہمارا ملکانہ تنمان القاسم تو، انبیہ وجدا ان تا زیادہ بنت خیارین داں نے ریتا بلتاں ہاں تے کر دے دے کالے رسل بقالا اکھا توجیہ من ذکر کہ احابص نہی کہو نہیں سارے دانس بن گئے چلو ایجے باندې توابی ودانش تے زیادہ جن ہم نہ جن ماں داں یوانے کما تا سنہال المدینہ تو صحاکی مختصر ترشوی دے آداب نہ اداری کو جس شخص نماز افضل ہم تدریج بولنا ہے کہ میں بول دوں اور نہ کہوں نہ کہوں نہ ان علم نے سالو ابراہ اباد حضرت پروفیسر عبد ابن باکر مولانا فضلم سالکی کو بارہ دیو خدی کی اس نے تو خدی میں کو بارہ دیو خدی کی کتابت جرات طواف کی ان طواف افزا طواف طواف افزا طواف کی طواف افزا روپی تو اپ جسم محض طواف ان طواف ذات میں ساری کم نہیں آلنہم تنفیرو توافیدات ایسائی دا مشتری زیبا جنشتر فضیبانی توافیدات ایسائی دا قادم نوویل یاد اغسائیلینو یانور کسان موویلنی لانا امون صاحب قور عامل نکو مقابل در قول در صحابی کی چمشہ دیسان لانا خودو بے قول اک عامل لکا امون صاحب قور بانیو نظام قول ابن زیر تساقا الواقل و ذکر زیر تو قور قور پی ساری دو بانی زیر صاحبی ابر نہ دے کشور استاپقرمانوں فتنہ کوئی استاقا و لواخ لو دا کوئی بول داو قولا دین دینہ لا پتہ ور کر پی سایداوال عبداللہ مبا سنتمان الزام نہ کما اذا قديمتم جناش تاکید و ثری ہوگی اذا قديمتم مدينه فاسلو اذا اهلی مدینہ قلنا چراش مدینہ تر تا اسد ہو سکے دے مسریف وارکی وقدم المدینہ تا شاعرین تو پوچھ لو ان کی بدین ترال فثارو نو فرمایا رسول نے کہ جس کو سے میں سلام نہ رہا کو میں سلام نہ رہا حدیث سے شاید نشر اور حدیث سے چاری بیماری پس تفعل دے رہا ہے علیہ السلام نے فرمایا اذا اللہ روا وقال وقتوں دان کے نام تو یاد سے نہ تھا تو اجازت سے حاجت دان کرے سو سوار ہو انجا نے انجا نبی سمرا قصدہ قلنا ان یہ حدا کر وہ نماز تھا وہ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 تو آپ کھڑے تھے رسا دیکھر کئی دا صرفی پر رسخ دا بزرگی لگر دے اب تر رسخو کہ اللہ رجی وقارا مصددق لا اگر رسخ واضح دا قلتو لا اگر رسخ واضح دا تکم رسخ با دا مصددق پر قول بانی کئی ما کون تی تتویفین فی البیت نیار قرمنا تا تو آپ نے لکھرے دی بیتر لانا فکر مشکو کچھ مگرالو قلتو لا پر نکھرے تو آپ رسخ واضح دا موجود رسخ بلاد نام راجی اور اکرا ہلکا بنے اکرا ہلکا تالا اکر یا أو سرد و ہلکا سردا سوری گا ہلکا مرئی مرکشا بلکہ مقام میں اور تک کلام فر حاضر بدون دی راضی زمانہ وسیع دماغ تنہ معانی زبان تو بتائیں تم کے سارے اماں تو تھی یوم انہر قال قر قال بلا بلا دنگلی بلاک تم سے نہ نہ علی متتا وانا من ان وانا متجتن ہوا مرہیتون وقال من تدن قل دلہ دبل طلع تمکز لے گئی دا اگر داد واضح ذکر مثلا پر راضی تابعہ ادی متا یدین تجہ ور پر چلاتے ہیں جریر منصور ہندا اول جریر منظور اتمہ قیمت کے دیر سے یہ تو نے بابا منتا لا بعد یمنہ یوم النبی پی حبتی رب اضل العصر یومنا فرد الافتاح دلیل جا چہ او نفرشانی اود جا تک میرے سڑی کیں من صلی العصر یومنا فر ا اطفال کی ذا اعتماد راہ میں محاسب کی نے بتا مقام کی پایے کو لذ مذا مصنوع دی اور واج سے برائے یاد یا سنن حج نہیں دی برائے تنہ محمل سناد تنہ جب نے جوت تنہ جب نے جوگن عبد اللذم مربہ فلا دانا شیمار کے نفران نشان اقل تو نظر اور طریقت لا تمام پانی کم تو بعینت الله نفر خالق ابیں سے کر کے چلا مندور کے جھگڑے میں کہا یہ ہم کمایا کرو گا ابا دناب نے تو نے نے تو نے ابا دناب نے اخبار اخبار نے اپنے لاہور دین کا مالک نذر اسلام انہوں نے چلا چلا ہمارے والے جا اور اب اپ کھت سنیں کی سن اللہ کا جان ذکر کا مسلسل تمہارا کی بات بتاو دی یہ تھا اپنا مراد باب المحاسب ذلك انا بنا انا تن تن انا نديان اجا ولكن اما جانا منجلان باب المحاسب باخبار نزول المحاسب کی المحاسب مقام کی جابتاہد میناء و مکے درمیان ایک نزول سنت غیر سنت روایات مخترق کی احباب مخترق عمر بن ابن عبد الله بن باکر وہ قائل حدیث سنت تھے عبد الله بن محمد سلام اللہ الرحمن یا قائل سنت تھے تدبیب ہمสา با چر پھر سنتے ہیں کہ انذ سنن الحج اذا نزول سنن الحج, سن الحج نے صحیح سنن, سنن الحج او کم کے اثبات کے رکات رہنوا لام من لط سے سنندے سیدارم من لط سنندے کہ فرض علیہ السلام دے او اثبات فرض علیہ السلام سنن او ذا تی دیگر کے تفا با نو ان حیات حیثیت سنن الحج ماینو او خدا قسمن کہ ان ننظر قذن بھی خوف بیکری رات تفا حدیث فما وصلنا لحد هذا نفس اننا ذلك نتبع دين بلا الصراط والسلام لا يقلو من الحكمه نخارج هي حكمتنا لدينا انتباه السنه قال اعوذ بالله من فتيح اتباع قول الذين هم من سننيه متفقا كما اودعنا بين السلام في تصديق ذلك لا قرط سن الحج لدي حكمه فارق وهذانا علم الله تبارك الذي قال امرنا الذين نداءنا للعباد انا ليس من سنن الحج نذهب الى تحسين النذور في المحافظ التاسيده مثلا في المحافظ بشين الرسول لاحظنا ان ما ما دائما ترى النبي صلى الله عليه وسلم ان مقارنه سن لاحظي ما النذور بهذه التوابع النبي صلى الله عليه وسلم الحكم نذور تضي تواقي لاظ ظهر له منكي مكه ماذ الرسول قام اذا قام كان خليك مكه ولا غير مكي لكن سن نزور سنت و نزول بتاه بتاه مدينه بدل مكي ذاير مرض ابطاد مدينه زهرف و نزولنا نزوله بتاه فيكم درائر فقلا ذا بتاهذي يوم كتبل فو نزري هذيك اداره جامع مكه و هذاذا نزولنا نزولنا تنه قدنا مدنه قدنا ابنن ان ان عمر جاري هيا تماك ترجو انا بنا ثانيه ثانيه من الثانيه الى الثلاثه اول مكذا وكان اذا كريم قد دعنا بمضمن ثم الامر قد اخذ الى ان باب ماذي ثم اخذ هذه رجنه هذه رجنه لا ترى هذا وصلنا مرار حجر الاسد اعدوا به ناول دواب شركه وقت برامل استلامه كما دواب شروع كما دواب كما ان 27 تريد انكج الصلاه صايا قدرو شذوري كمن دوا ان دے چکرے کو منڈبا نے پرمسلہ وار بان ماشن او سلور چکرے اور عادت موتادے سمے اوپر کو سدیسی تے نے کا دے دمان دے سرے دے رمضان دی پتہ کے پاس لے دے آوسے اور جو المدرسہ تے ماں بند کی متصری بس سا کردا مسلو پے تو پتہ تو میں توافل مارو دی ودن دے دے نے لے کے عمر پیانو خبر اللہ تے حالت میں بہ مانا نظر دیجیے سوائی دس